اوزب المنشّیم بسم اللہ الرّحمٰن الرّحیم یا ایوہل آمنوا اذا نا جی تم الرسول فقدم بین يد نجوكم صدقہ ذالقہ خيرال الكُم و اطہر فعلّم الله غفور الفورحيم اشفقتم عنطيم تقدموا بين يد نجوكم صدقات فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ على الكذب وَهُمْ يَعْلَمُونَ عد اللہم آزابن شدیدہ انََََََََََ سا اماكا نو يملون اتخدو ايمانحم جنت جُنَّةً صبى لى فل آزاب بمحين لنتغنين ہم اموالو ہم ولا اولادہم من اللہ شعيٰ آ اولا اِقاس ہا بنار خالدون یو مَ باسم اللہ جمی عن فلفُ الَل کما یا حلف نلقم و ثبون انّن ہم علی شعی علّم الُ الُ الُ الق ذبون استح وز علیہمشیطوان ف انصاحم ذکر اللہ علاء کا حسبِ شیطوان علّ ہزب و الا فی ازلین قطب اللہ لاغلبن انا لغل بن ان و رسولی ان اللہ قبی نزیز لاتج و قومون بلّاہ ولیوم الآخر یو آدون منہاد اللہ و رسولہ ولقان و آبا او ابناءهم او اخوانهم او رتحم اولا کَ في قلوبهم بحم العیمان و عددم بروحمن ہو تجري من جناتن تجری من تحتها انہار منتھ تحل انہار الله خالدی نفیحہ رضی اللہ عنہم و رضوعن اولا حزب اللہ علا انََََََََََزب اللہ مقصد سورہ مجادلہ کا اترغیب علجہاد و الفاق جو ان دس صورتوں کا مقصد ہے اس صورت میں اس مشترکہ مقصد کے ساتھ رد ہے رسم باطل کا تین قواعد ذکر کیے جاتے ہیں مسلمانوں کی تنظیم اور جماعت کی مضبوطی کے لیے اور منافقین کو زواجر دیے گئے ہیں لفظ علم کے ساتھ یہ پہلا علم آیت نمبر سات میں دوسرا آیت نمبر آٹھ میں اور تیسرا علم آیت نمبر چودہ میں جس میں منافقین کو زواجر دیے جاتے ہیں اور تین قاعدے یا ایو الدین آمنو کے ساتھ یہ پہلا قاعدہ آیت نمبر نو میں دوسرا گیارہ میں اور تیسرا قاعدہ آیت نمبر بارہ میں ان تین آیات میں یہ تین قواعد یہ ذکر کیے جاتے ہیں دو قواعد یہ بیان کیے جا چکے ہیں اب اس آیت میں یہ تیسرا قاعدہ ہے یا ایو الدین آمن اذا ناجیتم الرسولہ فقدیمو بے نہ ددِ نجو منافقین کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ اللہ کے پیغمبر کو ان کا وقت برباد کرنے کے لیے اور انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے بلا ضرورت وہ آتے تھے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اور پھر جب بات بھی کرتے تو وہ بات بھی کوئی بات بات ہوتی نہیں تھی لیکن اللہ کے پیغمبر جو کہ پوری دنیا کی ہدایت کے لیے آئے تھے ان کے پاس کوئی اتنا فارغ وقت تو تھا نہیں لیکن منافقین وہ مختلف طریقوں سے ان کا وقت برباد کرتے نہ دین سیکھتے تھے اور نہ ہی کوئی کام کی بات کرتے تھے تو اللہ تو انسانوں کی نیتوں اور ان کے دل کے احوال سے واقف ہے یہ تو اللہ نے یہ حکم نازل کیا کہ جو کوئی بھی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ وہ آتا ہے ملاقات کے لیے تو پہلے وہ صدقہ دے گا غریبوں کو غریبوں کو صدقہ دے گا تو پھر آئے گا اور وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ پھر وہ ملاقات کرے تو یہی چیز یہ ایمان والوں کے درمیان اور منافقین یہ ان کے درمیان تمیز پیدا کرنے کے لیے کہ مومن وہ ہمیشہ اللہ کی تابیداری کرتا ہے وہ تو دین کی ایک ایک بات معلوم کرنے کے لیے وہ تو اپنے مال کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہے لیکن منافق وہ ایک پیسہ لگانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا یہ جی اگرچہ یہ حکم یہ اگلی آیت میں اس سے منسوخ ہو چکا ہے لیکن یہ ایمان والوں کو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر کو یہ جی اگرچہ یہ حکم کچھ دنوں کے لیے یہ رہا ہے اور عنقریب اور فوراً منسوخ ہوا ایمان والوں سے ایمان والوں کو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ انہیں یہ سبق ملا کہ اللہ کے پیغمبر ان کا وقت یہ بڑا قیمتی ہے اور اللہ نہیں چاہتے کہ ان کا وقت یہ فضول اور بعض غیر ضروری چیزوں میں وہ ضائع ہو اور منافقین وہ, وہ تو منع ہو گئے کیونکہ اس سے پہلے یہ حکم یہ نازل ہو چکا تھا یہ تو اس سے اللہ کے پیغمبر ان کے اوقات بچانا تھا اسی لیے آج بھی یہ ادب یہ باقی ہے کہ اگر چہ ادب اس کا یہ حکم آغاز میں یہ واجب تھا لیکن بعد میں یہ حکم یہ منسوخ ہو چکا لیکن منسوخ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی بھی اس کا استحباب وہ باقی نہیں ہے ہم نے اس سے پہلے سورہ بقر آیت نمبر ایک سو چھے میں وہاں پہ نسخہ کی تعریفیں اور نسخہ پر بعض گفتگو کی تھی اور جگہ جگہ جو منسوخ آیات ہیں تو ان کے تحت ہم نے ناسخ اور منسوخ کی بحث کی ہے علامہ ابن قیم مفتاح و دار سا میں وہ ایک جگہ پہ ناسخ اور منسوخ کی بحث کرتے ہیں تو وہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں اسی آیت کو وہ بطور مثال کے وہ پیش کرتے ہیں کہ نسخوں وجوب صدا کا بے مناجات رسولی لمیبت الحکم ہو بالکل کہ یہ جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جرگہ کرنے سے پہلے جو صدقہ کے وجوب کا یہ حکم تھا اور بعد ازاں یہ منسوخ ہوا تو یہ حکم بالکلیہ یہ منسوخ نہیں ہوا کہ یہ حکم ہر طرح سے وہ منسوخ ہو چکا ہو ٹھیک ہے وجوب اس کا یہ منسوخ ہو چکا بل نسخ وجوبہ ہو اس کا وجوب جو ہے وہ منسوخ ہو چکا و بک یہ استحباب لیکن اس کا استحباب یہ اب بھی باقی ہے اس کا استحباب یہ اب بھی باقی ہے اور اسی وجہ سے اس سے پہلے جگہ جگہ پہ ناسخ اور منسوخ کی مثالوں میں ہم نے بعض آیات وہ ذکر کی تھیں کہ جس میں ہمارے استادوں کے استاد مولانا حسین علی رحمہ اللہ ان کی جو تفسیر ہے تفسیر بلغت الحیران تو بلغت الحیران سے ہم وہ پانچ آیات وہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ انہوں نے الفوظ القبیر میں جو کہا ہے کہ قرآن مجید میں یہ پانچ آیات یہ منسوخ ہیں مولانا حسین علی ان میں بھی ایسی تعویلات اور توجیحات کرتے ہیں کہ اس معنی کی بنیاد پہ وہ آیت وہ منسوخ ہونے سے وہ بچ جاتی ہیں جو علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے <تصفح> <تصفح> تو وہ ایک اعتبار سے وہ کہتے ہیں جیسے مثلا ہم نے کہا کہ اس آیت میں جو وجوب کا حکم ہے تو وہ اس کی بنیاد پہ یہ آیت منسوخ ہے لیکن ساتھ میں ہم نے یہ بھی کہا کہ اس آیت کا جو استحبابی حکم ہے مستحب ہونا یہ اب بھی باقی ہے تو وجوب کے اعتبار سے منسوخ ہونا لیکن استحباب کے اعتبار سے یہ باقی رہنا یہ اب بھی قابل عمل ہے تو مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے بھی ایسی توجیہات کی ہے کہ جن کی بنیاد پہ ان آیت میں ایسے معنی کی معنی کی گنجائش ہے کہ وہ آیت وہ پھر منسوخ وہ نہیں قرار پاتی اور وہ منسوخ نہیں ہوتی یہی وجہ ہے علامہ ابن قیم و مفتاح دار سعادہ میں وہ کہتے ہیں بلکہ انہوں نے عسایت سے انہوں نے ایک استمباد بھی کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر انسان تھے مخلوق تھے تو وہ کہتے ہیں کہ عیسایت میں یہ اشارہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ جرگہ کرنے سے پہلے صدقہ دینا یہ کم از کم مستحب ہے یعنی چاہیے یہ کہ بندہ کسی بڑے کے پاس جائے جیسے اللہ کے پیغمبر کے پاس صحابہ کرام جاتے تھے ان پہ بعض اس حکم پہ بھی بعض صحابہ کرام نے وہ عمل کر کے دکھایا ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ حکم اگرچہ چند دنوں کے لیے تھا لیکن انہوں نے جب بھی وہ اللہ کے پیغمبر کے پاس کسی مسئلے کے پوچھنے کے لیے وہ جاتے تھے تو وہ پہلے ایک دینار یا آدھا دینار وہ صدقہ کرتے تھے اور پھر اس کے بعد اللہ کے پہ حالانکہ کے وہ اہل بیت میں سے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کے خاندان میں سے ہیں لیکن صحابہ کرام نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا ہے تو وہ کہتے ہیں علامہ ابن قیم کے مخلوق کے ساتھ مناجات کرنے سے پہلے اور ان کے ساتھ جرگہ کرنے سے پہلے کم از کم عیسائیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ دینا اور پیسے دینا کسی غریب کو یہ مستحب ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے ساتھ مناجات کرے تو عیسائیت میں یہ اشارہ بھی ہے کہ بندہ یہ ضرور صدقہ کرے تھوڑا سا مال لگائے لیکن مال ضرور لگائے یہی وجہ ہے کہ تابعین میں صحابہ کرام میں اور صلف صالحین میں یہ طریقہ تھا کہ جب بھی وہ دعا کرتے تھے جب بھی وہ نماز پڑھتے تھے تو جتنا ممکن ہو سکتا تھا وہ اس سے پہلے وہ صدقہ دیتے تھے اور وہ مال لگاتے تھے اور وہ اسے افضل عمل وہ قرار دیتے تھے ابن قیم کہتے ہیں میں نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو میں نے انہیں اسی پر عمل کرتے دیکھا جتنا ان سے ممکن ہو سکتا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ استاد محترم آپ یہ کیوں کرتے ہیں ایسے تو انہوں نے مجھے اسی آیت کی طرف حوالہ دیا اور انہیں کہا کہ اس آیت میں یہ اشارہ یہ موجود ہے ایک جانب صلف صالحین کا یہ عمل تھا کہ وہ نماز پڑھنے سے پہلے دعا کرنے سے پہلے اور ہر نیک کام کرنے سے پہلے اور اللہ کے ساتھ مناجات اور سرگوشی کرنے سے پہلے ان کا یہ عمل تھا کہ وہ مال کی قربانی دیتے تھے ہمارے ہاں معاملہ بالکل الٹ ہے ہمارے ہاں یہ بالکل الٹ اور برعکس معاملہ ہے ہمارے ہاں مولوی صاحب جب مسلح پہ وہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ نمازوں کا سودا وہ کر کے جاتے ہیں کہ میں یہ نماز تو تمہیں پڑھا رہا ہوں لیکن میرا حصہ اور میری تنخواہ اور میرا مال تو تم لوگوں کو معلوم ہے ممبر پر چڑھنے سے پہلے انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو یہ معلوم کرایا ہوتا ہے کہ سرسایا صدق فطر فطرانہ یہ میرا حق ہے اسی طرح بڑی عید کے موقع پہ پہلے سے چمڑے کے فضائل وہ بیان کرتے ہیں نکاح پڑانے سے پہلے مولوی صاحب کا جو نکاح پڑھانے کی اجرت ہے تو وہ طے ہے اور وہ متعین ہے یہ الغرض بچے کے کان میں آزان دینے سے مردے کے جنازے تک مولوی صاحب کوئی بھی کام وہ فیس اللہ نہیں کریں گے بلکہ ہر چیز کو وہ مال بٹورنے کا اور دنیا کمانے کا وہ ذریعہ بنائیں گے حالانکہ صلف صالحین وہ اللہ کے ساتھ مناجات کرنے سے پہلے وہ مال کی قربانی دیتے تھے اور ان کا یہ طرز عمل یہ ہوتا تھا یا یادین اے ایمان والوں اذا جے تو مر جب تم لوگ جرگہ کرو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ فقت دمو بے نہ جو صدقہ تو آگے کرو کہ اپنی سرگوشی کے اپنی سرگوشی سے پہلے بین یدین نجوا اپنے جرگے سے پہلے صدقہ خیرات کو مال لگانے کو حالانکہ اللہ کے پیغمبر ان پہ تو صدقہ حرام تھا دراصل یہ غریبوں کو یہ صدقہ دینا یہ مراد ہے کہ پہلے غریب پر مال لگاؤ اور پھر اس کے بعد آؤ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ یہ صدقہ کرو اور یہ سرگوشی کرو اور یہ جرگا کرو لیکن ظاہر ہے یہ حکم یہ جو صاحب استطاعت لوگ تھے ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھی کہ اگرچہ مال تھوڑا سا مال بھی وہ صدقہ کریں لیکن یہ چیز غریبوں کے لیے بوجھ کا باعث وہ بن رہی تھی اسی وجہ سے اگلی آیت میں پھر اس حکم کو منسوخ کیا گیا ہے کیونکہ مال بہر صورت یہ جو جو لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے تو اگر دین کا ہر ایک مسئلہ اس سے پہلے یہ مال لگانا یہ ضروری ہو تو ایک مومن تو وہ ہر صورت وہ کوشش کرے گا لیکن یہ ان پر بوجھ اور بھاری ہوگا جیسے آج ہمارے ملک میں اور اس معاشرے میں اور اس زمانے میں جو دین کے ٹھیکے دار ہیں انہوں نے دین کو کمائی کا ذریعہ بنا کر لوگوں کے لیے دین کو بھوجل کر دیا ہے اور لوگوں پر دین کو بھاری کر دیا ہے وجہ یہ کہ ہر چیز پر انہوں نے ٹیکس لگایا ہے فقت دمو بے صدقہ تو آگے کرو اپنے جرگے سے پہلے صدقہ مال لگانا خیرات کرنا ذالک خیر القم و اطحر میں اشارہ یہ مناجات سے پہلے یہ جو صدقہ ہے اور یہ مال لگانا ہے ذالک یہ مال لگانا پیغمبر کے ساتھ جرگا کرنے سے پہلے خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے وہ اور یہ تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ دل پاک ہوں گے اور اس حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے تمہارا دل وہ پاک صاف رہے گا فع الم تجدو لیکن اس میں اللہ نے وہ تخفیف کر دی فعل تجدو پس اگر تم نہ پاؤ یہ صدقہ کرنا یعنی اگر کوئی غریب ہے کوئی نادار ہے مسکین ہے اور وہ اس حکم پر عمل نہ کر سکے فعین اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اب اس آیت میں یہ ناسخ ہے اشفق تم انتقدیم بے نجوا کم صدقہ یہ تم آئے تم ڈر گئے انتقدمو اس بات سے کہ تم آگے کرو بے ند نجوا کم صدقات یہ اپنے جرگوں سے پہلے صدقات خیراتوں کو یعنی تم لوگ اس بات سے ڈر گئے یعنی تم لوگ بخل پر آمادہ ہو گئے تمہارے دل میں شیطان نے بخل کا وسوسہ وہ ڈال دیا ہے فَإذْ لَم پس جب, تم پس جب تم نے نہیں کیا اس کام کو یعنی تمہاری طاقت نہیں ہے اور یہ کام تم ہتمن ہمیشہ یہ کام یہ تم نہیں کر سکتے اور یہ کام یہ تمہارے لیے بوجھ بن رہا ہے وتاب اللہ علیکم اور مہروبانی کی اللہ نے تم پر اور اس حکم کو اٹھا دیا اس کا وجوب وہ تم سے اٹھا دیا اور اب یہ حکم مستحب رہا اب بھی اگر کوئی اس حکم پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس میں زیادہ اجر ہے تو پس جب تم نے نہیں کیا اس کام کو اور مہروبانی کی اللہ نے تم پر لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ حکم یہ منسوخ ہوا تو نماز بھی تم نہ پڑھو اور زکوۃ بھی تم نہ دو نہیں ان چیزوں کی فرضیت وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے اور وہ بحال ہے تم لوگ اگر یہ نہیں کرو گے تو ساتھ میں فاقی جاری کرو نماز کو نماز کو قائم کرو نماز کو جاری کرو خود بھی پڑھو اور اپنے تابے داروں سے بھی پڑھواؤ وہ تو اور زکوٰۃ دو جو فرض زکوٰۃ ہے تو وہ ہرگز منسوخ نہیں ہے واطی اللہ ورسولہ اور یہ عام حکم ہے اور تابداری کرو اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ خبردار ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو یہ اس آیت میں یہ تیسری مرتبہ لفظ علم ہے اور اس میں منافقین کو یہ تیسرا یہ زجر ہے یہ علم تر اِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ کیا تُو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو تولو کہ جو پلٹتے ہیں منافقین دوستی وہ نبھاتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ دوستی کرتے ہیں اور پھر ان آیات کو آج کے حالات میں دیکھیں ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان انی منافقین نے پہنچایا ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ خیر خواہ نہیں ہوتے اور اپنے ان آقاوں کے ساتھ یہ ان کے تابے دار اور یہ ان کے غلام یہ بنے ہوتے ہیں طول قومن کے دوستی کرتے ہیں ایسی قوم کے ساتھ غزیب اللہ علیہم غذب کیا ہے اللہ نے ان پر یہود کے ساتھ ماہ منکم نہ ہیں یہ منافقین تم میں سے اے ایمان والوں یعنی نہ تو دل سے یہ تم لوگوں میں سے ہیں ولا منہم اور نہ ہی ان میں سے ہیں وہ بھی ان پر اعتماد نہیں کرتے یہود بھی ان منافقین پر بھروسہ اور اعتماد نہیں کرتے اور نہ ہی یہ تم لوگوں میں سے ہیں وہی بھی لیکن اگر تم ان سے پوچھو کہ تم مسلمان ہو تو مومن ہو تو قسمیں کھاتے ہیں و یحلفون علل کذب جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں علل کذب جھوٹی بہوم یعلمون اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں اب اس حالت میں تخویف ہے عبد اللہ لهم عذاب شدیدا تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب وجا انهم سا ماکانو یعملون بے شک لوگ برا ہے وہ جو یہ عمل کرنے والے ہیں تو اب تمہارا ان پر اعتماد نہیں ہے تو منافق وہ لیے اور اپنا اعتماد تمہیں بتلانے کے لیے اتخدو ایمان جنتا اور یہ ہمیشہ منافق کا کام ہے کہ وہ جوٹی قسمیں کھاتا ہے اتخدو ایمان جنتا بنایا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو جنتاں ڈھال اپنی قسموں کو یہ ڈھال بناتے ہیں جس طرح ڈھال کے ذریعے دوسرے کے وار سے وہ بچا جاتا ہے تو اسی طرح یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں تاکہ لوگوں کے تانو تشنی سے یہ بچے رہیں فَسُدُّ عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ صد لازمی اور متعدی دونوں آتا ہے فَسُدُّ عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ تو پس رک گئے عنصبیر اللہ یہ اللہ کے دین سے اللہ کی کتاب سے یعنی ان جھوٹی قسموں کی وجہ سے اس منافقت کی وجہ سے خود بھی اللہ کے دین سے رک گئے منع ہو گئے اوروں کو بھی روکتے ہیں فسعت عنصبیر اللہ تو پس روکا انہوں نے اوروں کو اللہ کے دین سے اللہ کی کتاب سے فلاحم آزاب محین پس ان کے لیے عذاب ہے اور سزا ہے محین رسوا کرنے والا رسوا کرنے والی سزا ہے اور رسوا کرنے والا عذاب ہے منافق یہ سب کچھ یہ کر رہا ہے دنیا کے کمانے کے لیے اور صرف دنیا کے چند پیسوں اور چند ٹکوں کے لیے لیکن اسی طرح منافق یہ سب کچھ کر رہا ہے اپنی اولاد کے لیے یہ اللہ فرماتے ہیں کل کو نہ تو تمہارا یہ مال اور نہ ہی یہ اولاد تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی اللہ کے آذاب سے لنت ہرگز فائدہ نہیں دے گی ہرگز فائدہ نہیں دے گے ان نہیں دیں گے ان کو ان کے اموال ان کی ان کے مال ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولاد من اللہ اللہ کے عذاب سے شعرہ برابر اولا کا صحاب النار یہ لوگ جہنمی ہیں ہمفی خالدون اور ہوں گے یہ اس میں ہمیشہ یوم اللہ جمیان یہ یہ ظرف ہے اسی ماقبل کے لیے کہ ان کو ان کے اموال اور ان کی اولاد یہ فائدہ نہیں دیں گے کب یوم آم اللہ جمیان جس دن کے اٹھائیں گے انہیں اللہ جمیان سب کے سب کو تو کیا صرف یہ دنیا میں ایمان والوں کو یہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے منافق اپنی عادت سے اللہ کے دربار میں بھی روکے گا نہیں وہاں پہ بھی جھوٹی قسمیں کھائے گا له تو پس قسمیں کھائیں گے وہ اللہ کے سامنے لکم جیسا کہ وہ قسمیں کھاتے تھے تمہارے سامنے دنیا میں ان آلاشی اور گمان کرتے تھے یہ منافق منافک ان آلاشائی کہ بے شک وہ آلہ ان کسی صحیح راستے پہ ہیں اور وہ خیال کرتے تھے کہ وہ بے شک کوئی ایسی چیز پہ ہیں کہ جو بڑا قابل اعتماد اور قابل بھروسہ چیز ہو حالانکہ منافق اسے یہ تو پتا ہے کہ منافقت بھی ایک راستہ ہے لیکن پھر جب بندہ اس منافقت کو بھی کوئی ایسی کوئی کام کی چیز وہ سمجھ رہا ہو اور کوئی بڑی چیز وہ سمجھ رہا ہو تو قرآن یہاں پہ منافق کے اس زام پہ وہ رد کر رہا ہے کہ کرتا بھی منافقت ہے اور پھر اسے کوئی چیز معتبر چیز بھی سمجھتا ہے وہ نو مالا شعی اور گمان کرتے ہیں یہ منافق کہ بے شک یہ کسی معتبر چیز پر ہیں اور کسی معتبر راستے پر ہیں تو یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کرتے منافقت اور اسے پھر معتبر بھی سمجھتے ہیں علا ان نمل کا خبردار بے شک یہ منافق یہی جھوٹے ہیں اور یہ منافقت کی وہ سب سے بڑی اور قبی صفت ہے قرآن کے آغاز میں منافقین کے صفات کا آغاز ہی اسی سے کیا ہے کہ منافق ویسے تو اس کی نشانیاں سورہ توبہ میں ہم نے کم از کم تریاسٹھ صفات وہاں پہ پڑی ہیں لیکن منافقت کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ کیا ہے اضاحد دسا کا جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے خبردار بے شک یہ منافق یہی جھوٹے ہیں استح بدالحمشیت مسلط ہے ان پر شیطان شیطان ان پر یہ مسلط ہے اور ان پر غلبہ پایا ہے استحبال مشیطانوں یہ جی تسلط پایا ہے ان پر شیطان نے فانسا ذکر اللہ ہی تو پس بلایا ہے ان سے ذکر اللہ اللہ کی یاد کو اللہ کی کتاب کو شیطان ان پر ایسا غالب آ چکا ہے کہ ان سے اللہ کی کتاب یہ بھلا دی ہے اور ان سے اللہ کی کتاب اللہ کی یاد کو بھلایا ہے اور ایسا اللہ بھلایا ہے ایسا اللہ بلایا ہے کہ انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اللہ بھی کوئی بالا تر ہستی وہ موجود ہے اور وہ ہمارے سروں پر قائم ہے اور وہ کھڑے ہیں یعنی ایسا یہ اللہ نے شیطان نے انہیں جی یہ اللہ کی وہ یاد ان سے وہ بھلا دی ہے فانسا ذکر اللہ تو پس بلایا ہے ان سے اللہ کی یاد اور اللہ کی کتاب کو اللہ کا حزب شیطان یہی شیطان کا گروہ ہےزب شیتان خاصرون خبردار بے شک شیتان کا گروہ یہی گھاٹے میں رہنے والا ہے اور یہی تاوان میں اور نقصان میں رہنے والا ہے ان اللہ اللہ و رسولہ اب اس میں رسولہ بے شک وہ لوگ کے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی الافل ادلی تو یہی لوگ یہ زلیل اور خوار ہیں اور یہ زلیلوں میں سے ہیں یہی لوگ ذلیل اور خوار ہیں ازلین اس سے پہلے یہ آیت گزر چکی تھی اور وہاں پہ کبیتو کما کو بتلدینہ من قبلہم یہ آیت نمبر پانچ میں وہاں پہ بھی ہم نے اس آیت کا حوالہ دیا تھا الافل ازلین تو یہ لوگ یہ زلیل اور خوار ہیں اور یہ ذلیلوں میں سے ہیں تب اللہ علاغل بن نہ انا و رسولی میں بشارت ہے کہ منافق اپنی منافقت کی وجہ سے یہ ایمان والوں کو اور دین کو کمزور کرنا چاہتے ہیں یہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے تقدیر میں یہ بات یہ لکھ دی ہے قطب اللہ اغل بن ان رسولی اور لکھا ہے اللہ نے اس بات کو اور یہ بات اللہ نے مقرر کی ہے پہلے سے لاغل لا بن نہانا لام تاکید نون تاکید ثقیلا کے ساتھ کہ ضرور غالب رہوں گا میں اور میرے رسول وہ غالب رہیں گے اب اس غلبے کا یہ معنی نہیں کہ پیغمبر یہ ہمیشہ انہیں فتح ملے گی اور انہیں کوئی شکست نہیں ہوگی اس کا یہ معنی یہ نہیں کہ پیغمبر وہ شہید نہیں ہوں گے اس سے پہلے سورہ بقرہ میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ فریقاً کردب تم و بہت سے پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا ہے لیکن غلبہ صرف اس صورت میں نہیں کہ ہر صورت میں انہیں فتح ملے گی اور وہ کبھی بھی شکست نہیں کھائیں گے نہیں بلکہ غلبہ یہ حجت کے اعتبار سے دلیل کے اعتبار سے اسی طرح شہادت یہ بھی غلبہ ہے اور مشن پھیلنا دنیا میں پیغمبر کا وہ پیغام دنیا والوں کو پہنچنا یہ بھی غلبہ ہے لا اگل بن نہ کہ ضرور بضرور غالب رہوں گا میں اور میرے پیغمبر وجہ ان اللہ کبی عزیز بے شک اللہ قوت والے عزیز اور غالب اللہ غالب ہیں اور قوت والے ہیں لاتج مین بہ ولیومل آخر ابسایت میں رد ہے منافقین کے اقزام اور ان کے ایک خیال کا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بظاہر ان لوگوں کے ساتھ دل سے ملے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ہم تو ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرنے والے ہیں جیسے آج بھی بظاہر مسلمانوں میں یہ جو منافق ہیں اور منافقانہ کردار ادا کرنے والے تو یہ انی طرح کے تعویلات سے اپنے آپ کو یہ مطمئن کرتے ہیں قرآن عسائت میں کہتا ہے کہ جو کوئی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ کبھی بھی اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے دشمنوں کے ساتھ وہ کبھی بھی اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی مخالفت نہیں کرے گا اور کبھی بھی ان کی مخالفت میں وہ نہیں جائے گا کہ اگرچہ وہ مخالف یہ ان کا باپ ہو ان کا بیٹا ہو ان کا بھائی ہو ان کا کنبہ اور ان کا خاندان ہو عیسائیت پہ صاحب کرام نے بڑے اچھے سے وہ عمل کیا تھا صحابہ کرام نے بڑے اچھے سے ان آیات پہ وہ عمل کیا تھا جنگ بدر کے موقع پہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے اپنے باپ جراح کو قتل کیا تھا ابو عبیدہ ابن الجراح نے جنگ عہد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عبد الرحمن وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے قصبے بدر میں وہ ان کے سامنے آئے تھے بعد میں جب وہ ایمان لائے تو ایک موقع پہ عبد الرحمن نے ابو بکر سے کہا کہ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن مجھے یاد آیا کہ یہ تو میرے باپ ہیں اور یہ تو میرے والد ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر میری تلوار کے سامنے آ چکے ہوتے تو میں اس کی کوئی پرواہ نہ کرتا کیونکہ تم اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں آئے تھے حضرت مصعب ابن عمیر نے اپنے بھائی عبید ابن عمیر کو قتل کیا تھا غزب بدر کے موقع پہ حضرت عمر نے اپنے ماموں آص ابن ہشام کو قتل کیا تھا اسی طرح حضرت علی حمزہ اور دیگر صحابہ نے اپنے رشتداروں داروں کو قتل کیا تھا اور جو ان کے سامنے آئے تھے انہوں نے اس باب میں کوئی پرواہ نہیں کی تھی جب سلح و ہوا اور آنا جانا مدینہ میں کفار کا وہ بھی شروع ہوا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اس وقت اسلام نہیں لائے تھے اور اس سے پہلے ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام لا چکی تھی انہوں نے حبشہ ہجرت بھی کی تھی حبشہ انہوں نے ہجرت بھی کی تھی ان کے شوہر کے متعلق آتا ہے عام طور پہ سیرت کی کتابوں میں اور آپ نے اکثر ان مولویوں سے سنا بھی ہوگا عبید اللہ ابن جہش کو کہ وہ وہاں پہ نصرانی ہو گئے اور مرتد ہو گئے حالانکہ ایسا ہرگز نہیں بلکہ وہ روایات وہ ٹھیک نہیں ہے سنادن عبید اللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ وہ اسلام کی حالت میں وہ فوت ہوئے ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ نصرانی فوت ہو چکے تھے وہ روایات وہ ٹھیک نہیں ہیں تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ہو وہ اپنی بیٹی کے گھر آئے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اللہ کے پیغمبر کے گھر وہ آئے تو فوراً ان کی بیٹی نے اللہ کے پیغمبر کا جو بچھونا تھا تو انہیں انہوں نے لپیٹ لیا تو ابو سفیان نے کہا کہ آیا میں اس بستر کے اور میں اس رضائی کے لائق نہیں تھا یا یہ میرے لائق نہیں تھی تو ام حبیبہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر سے انہوں نے غیرت سیکھی ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے والد آپ اس کے لائق نہیں ہیں عنایات پہ صحابہ کرام نے بھرپور انداز میں وہ عمل کیا تھا ہر موقع پہ اور اس سے پہلے سلہ حدیبیہ کے موقع پہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ ان کے حالات ہم ذکر کر چکے ہیں سورہ فتحہ میں اسی طرح حضرت ابو بکر ان کے وہ کلمات اور ان کے وہ الفاظ وہ ہم نقل کر چکے ہیں اس سے پہلے قرآن کی دیگر آیات میں ہم اسی مضمون کو جگہ جگہ یہ بیان کر چکے ہیں اور یہ مضمون جو موالات اور موادات کا ہے ولا اور برا کا ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ محبت اور دین کے دشمنوں کے ساتھ نفرت اور ان کے ساتھ دوستی نہ کرنا اس سے پہلے قرآن کی متعدد آیات میں یہ مضمون یہ گزر چکا ہے سورا عمران آیت نمبر اٹھائیس میں لَا يَتَّخِدِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ کہ ان کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْئِ اور جس نے کیا تو یہ لیس بشیئن ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 54 تک یہ تمام آیات اسی پر تھے کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرو گے تو اللہ ایسی قوم کو پیدا کر دے گا کہ وہ تمہاری طرح سس نہیں ہوں گے بیکار نہیں ہوں گے بلکہ وہ علی علی اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر اسی اکیاسی میں وہاں پہ بھی کہا تھا تراکی اور پھر آگے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءً وَلَاكِنَّ كثير مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ سورہ فتحہ آیت نمبر 29 میں صحابہ کرام کی صفت اشداء على الكفار رحماء بینہم سورہ ممتحنہ پوری صورت اسی مضمون پر وہ آنے والی ہے اس کے بعد سورہ حشر ہے اور پھر اس کے بعد سورہ ممت مکمل اس بات پہ اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر چوبیس میں بھی یہ مضمون یہ بیان ہوا تھا کل انکانا و تجارت اس آیت میں بھی یہی مضمون یہ بیان کیا گیا تھا لا تجد قوم لاتج لا تجد لاتجن تم نہیں پاؤ گے قومن یہ ایسی قوم کو ایسے لوگوں کو یؤمنون امنوں نے کے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر یہ ہمارا اور کوئی کمال نہیں ہے شاید دیگر لوگوں کے پاس ہم سے علم زیادہ ہو زیادہ ہو لیکن ہمارے استاد محترم اور ہمارے جو ساتھی ہیں یہ تو ان میں بنیادی طور پر چند ایسی خصوصیات ہیں کہ شاید ان خصوصیات پر دیگر لوگوں کا عمل کرنا یہ ان کے لیے مشکل ہو اور اللہ نے انہی چیزوں کو ہمارے لیے آسان کیا ہے اسی وجہ سے ہم کم علموں سے بھی اللہ اس علم کو دیگر لوگوں کے لیے وہ آسان بنا رہا ہے اور لوگ ہم جیسے جو بات کرنے کا وہ ڈھنگ بھی وہ نہیں جانتے ان سے بھی لوگ وہ قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں ان میں سے ایک بنیادی وجہ کہ ہم دین پر کمائی کرنے کو اور دین پر اجرت لینے کو ہم حرام سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو مفت بیان کریں قرآن اور سنت کو مفت بیان کریں اور ان چیزوں کو دین میں کمائی کا ذریعہ وہ نہ بنائیں اگر زندگی کے کسی موقع پر آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ چیز یہ میرے حق بیان کرنے میں یہ رکاوٹ بن رہا ہے تو لا تمہارے ایسی نوکری کو لا ماریں اسی طرح ایسے پیشے کو لا ماریں کہ جس میں آپ حق بیان نہیں کر سکتے وجہ یہ کہ دین کو اللہ کی رضا کے لیے بیان کرنا ہے سب سے بنیادی چیز یہ اور دوسری چیز وہ یہ کہ جو لوگ اللہ کی دین کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اور قرآن پر غیرت کے لیے اور دین پر غیرت کے لیے وہ بائی کاٹ نہیں کر سکتے اللہ کے دین کے دشمنوں سے بائی کارٹ نہیں کر سکتے تو یاد رکھے نہ یہ قرآن سیکھ سکتے ہیں اور نہ یہ دین کا کام کر سکتے ہیں لا بلاہ والیوم آخر تم نہیں پاؤ گے قومن ایسی قوم کو یؤمنون بلاہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر والیوم الآخری اور روزے آخرت پر یوادون کہ وہ دوستی کریں گے یوادون واد مواد یا وداد کسی کے ساتھ دوستی کرنا من ہاتھ اللہ کہ وہ دوستی کرتے ہیں من اس کے ساتھ ہاتھ اللہ و کہ جو مخالفت کرتا ہے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی تم کبھی بھی ایک قوم کے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں صحیح تو وہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے وَلَوْ كَانُوا عَبَاءَهُمْ اگرچہ وہ ہوں ان کے باپ او ابناءہم یا ان کے بیٹے او اخوانہم یا ان کے بھائی او عشیرتہم یا ان کا خاندان یا ان کا کمبہ کیونکہ اولئے کا کتب فی قلوبہم الائیمان یہ لوگ لکھ دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں الائیمان ایمان کو جیسے پتھر میں ایک چیز وہ نقش کر دی جاتی ہے تو اسی طرح ان کے دلوں میں اس ایمان کو نقش کر دیا گیا ہے جیسے پتھر پر وہ انمٹ نشانات وہ بن جاتے ہیں اسی طرح یہ ایمان یہ بھی بالکل ان پر نشانات بن جاتے ہیں اور یہ اسے دور اور ہٹنے والا نہیں ہے وہ یہ دہم بیرو ہو اور مضبوط کیا ہے انہیں اللہ نے بیرو امن ہو بیرو ہو کئی معنی ہے روح یہاں پہ مراد قرآن ہے اور مضبوط کیا ہے انہیں اللہ نے بیرو امن ہو قرآن کے ذریعے من ہو یہ اپنی طرف سے قرآن اللہ کی طرف سے ہے یہ اللہ کی طرف سے قرآن پر اللہ نے انہیں مضبوط کیا ہے اور یا بیروح اس سے مراد کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ بھی مراد ہے اور مضبوط کیا ہے انہیں اللہ نے بیرو امن ہو یہ اپنی طرف سے جو مہربانی ہے اور اپنی طرف سے جو فضل ہے اس کے ذریعے اللہ نے انہیں مضبوط کیا ہے یہ تو ان کے دنیا کا انجام اور داخل کریں گے انہیں جنتوں میں باغات میں کہ بہہ رہی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں ہمیشہ ہوں گے اس میں روی اللہ رضو آن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ سائد پر اصل میں صحابہ کرام نے عمل کیا تھا اگر تم عمل کرو گے تو وہی حکم یہ تم پر بھی لگے گا رضی اللہ عنہم و راضی ہے اللہ ان سے اور یہ راضی ہیں اللہ سے کا حزب اللہ یہ اللہ کا لشکر ہے اور یہ اللہ کا گروہ ہے خبردار ان حزب اللہ ہم المفلحون بے شک اللہ کا لشکر ہم المفلحون وہی کامیاب ہونے والا ہے تو سورہ مجادلہ میں ترغیب الجہاد والانفاق تھا سورت میں رد ہے رسم باطل کا اور ساتھ میں تین قواعد یہ ایمان والوں کی جماعت کی مضبوطی کے لیے اور تین زواجر. ویسے زواجر تو منافقین کو زیادہ تھے لیکن لفظ علم کے ساتھ منافقین کو زواجر بھی دیے گئے یا یادین الذین و اے ایمان والوں اذا جی تو مرسولہ جب تم جرگہ کرو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تو آگے کرو اپنے جرگوں کے صدقہ مال لگانا اور یہ مال لگانا پیغمبر کے ساتھ سرگوشی سے پہلے یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاکیزہ تمہارے دلوں کے لیے بس اگر تم نہ پاؤ مال کو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تم آگے کرو اپنے جرگوں کے صدقات مال لگانا اور خیرات بس اگر تم نے نہیں کیا اس کام کو اور مہربانی کی اللہ نے تم پر باقی مصلاط تو نماز قائم کرو نماز جاری کرو اور زکوٰۃ دو اور اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اور اللہ خوب جانتا ہے اسے جو تم عمل کرتے ہو آیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو دوستی کرتے ہیں اس قوم کے ساتھ کہ جن پر غضب کیا ہے اللہ نے یہود حود ماہن نہ تو یہ منافقین تم میں سے ہے اے ای ایمان والوں اور نہ ہی یہ ان میں سے ہیں اور یہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب اور بے شک بہت برا ہے وہ جو یہ عمل کرتے ہیں بنایا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال تو پس یہ رک گئے اور یہ روکتے ہیں اوروں کو اللہ کے دین سے بس ان کے لیے ہے عذاب رسوا کرنے والا ہرگز کام نہیں آئے گا انہیں ان کو اموالہم ان کی دولت ان کا مال اولادہم اور نہ ہی ان کی اولاد من اللہ ہی اللہ کے عذاب سے شعین ذرہ برابر یہ لوگ جہنمی ہیں اور ہوں گے یہ اس میں ہمیشہ جس دن کے اٹھائیں گے انہیں ان سب کو اللہ اٹھائیں گے انہیں اللہ سب کو پیاخلفوں لہو تو پس قسمیں کھائیں گے یہ اللہ کو جیسا کہ یہ قسمیں کھاتے ہیں تمہیں دنیا میں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ تو کوئی کسی قابل اعتبار اور قابل بھروسہ چیز پر ہیں اللہ ان نہ خبردار بے شک یہی لوگ جھوٹے ہیں غلبہ پایا ہے ان پر شیطان نے اور مسلط ہے ان پر شیطان تو بلا دیا ہے ان سے اللہ کی یاد کو اور اللہ کی کتاب کو یہ شیطانی گروہ ہے یہ شیطان کا گروہ ہے اور خبردار بے شک شیطان کا گروہ یہی گھاٹے میں رہنے والا ہے بے شک وہ لوگ کہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی یہ لوگ زلیلوں میں سے ہیں اور لکھا ہے اللہ نے تقدیر میں یہ بات پہلے سے طے ہے کہ ضرور بضرور غالب ہوں گا میں اور میرے پیغمبر رسل جمع ہے ان اللہ قوی عزیز اور بے شک اللہ وہ قوت والے اور غالب ہیں تم نہیں پاؤ گے قومن ایسی قوم کو کہ جو ایمان لاتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اللہ کے پیغمبر پہ ایمان رکھتے ہیں اللہ اور روز آخرت پہ یواد دون کے وہ دوستی کریں گے ان کے ساتھ کہ جو مخالفت کرتا ہے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اگرچہ وہ اگرچہ اللہ وہ اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کرنے والے ہیں وہ ان کے باپ ہوں اور ان ان کے کے بیٹے ہوں اور ان کے بھائی ہوں اور یا ان کا کنبا اور خاندان ہو او کا یہ لوگ کتب قلوبان لکھ دیا ہے اور نقش کر دیا ہے ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو اور مضبوط کیا ہے انہیں قرآن کے ذریعے مینو اپنی طرف سے یا اپنے فضل سے اور اپنی مہربانی سے اور داخل کریں گے انہیں باغات میں جنتوں میں کہ بہ رہی ہوں گی ان کے نیچے سے نہرے اور ہمیشہ رہنے والے اس میں رضی اللہ عنہم راضی ہے اللہ ان سے اور یہ راضی ہیں اللہ سے یہ صحابہ کرام کا درجہ کا حزب اللہ یہ اللہ کا گروہ ہے اللہ کا لشکر اور خبردار بے شک اللہ کا لشکر اللہ کا گروہ ہم المفلحون وہی کامیاب ہونے والا ہے